يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود احلت لكم اہل الانعام الا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وانتم سور ان میوری اے ایمان والو معاہدوں کو پورا کرو تمہارے لیے وہ چوپائے حلال کر دیے گئے ہیں جو مویشیوں میں داخل یا ان کے مشابہ ہوں سوائے ان کے جن کے بارے میں تمہیں پڑھ کر سنایا جائے گا بشرتے کہ جب تم احرام کی حالت میں ہو اس وقت شکار کو حلال نہ سمجھو اللہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اس کا حکم دیتا ہے يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا وَلَا الْهَدِيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا, يبتغون فضلا مِن رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْطَادُوا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 اللہ، ان اللہ شدید العقاب اے ایمان والو نہ اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی کرو نہ حرمت والے مہینے کی نہ ان جانوروں کی جو قربانی کے لیے حرم لے جائے جائیں نہ ان پٹوں کی جو ان کے گلے میں پڑے ہوں اور نہ ان لوگوں کی جو اللہ کا فضل اور اس کی رضا مندی حاصل کرنے کے خاطر بیتے حرام کا ارادہ لے کر جا رہے ہوں اور جب تم حرام کھول دو تو شکار کر سکتے ہو اور کسی قوم کے ساتھ تمہاری یہ دشمنی کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ان پر زیادتی کرنے لگو اور نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو اور گنا اور ظلم تعاون نہ کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے اُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِیرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللہ, اللہ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَهُ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 السل دین کف دینت الکمل دین کتم کور کل اسلام دین فمن متجانف لإثم فإن غفور تم پر مردار جانور اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور حرام کر دیا گیا ہے جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو اور وہ جو گلا گھٹنے سے مارا ہو اور جسے چوٹ مار کر ہلاک کیا گیا ہو اور جو اوپر سے گر کر مرا ہو اور جسے کسی جانور نے سینگ مار کر ہلاک کیا ہو اور جسے کسی درندے نے کھا لیا ہو الا یہ کہ تم اس کے مرنے سے پہلے اس کو زبا کر چکے ہو اور وہ جانور بھی حرام ہے جسے بتوں کی قربانگاہ پر زبا کیا گیا ہو اور یہ بات بھی تمہارے لیے حرام ہے کہ تم جوئے کے تیروں سے گوش وغیرہ تقسیم کرو یہ ساری باتیں سخت گناہ کی ہیں آج کافر لوگ تمہارے دین کے مغلوب ہونے سے نا امید ہو گئے ہیں لہذا ان سے مت ڈرو اور میرا ڈر دل میں رکھو آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر ہمیشہ کے لیے پسند کر لیا لہذا اس دین کے احکام کی پوری پابندی کرو ہاں جو شخص شدید بھوک کے عالم میں بالکل مجبور ہو جائے اور اس مجبوری میں ان حرام چیزوں میں سے کچھ کھالے بشرطے کے گناہ کے رغبت کی بنا پر ایسا نہ کیا ہو تو بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے یسونک مدل کل کئی بل جی مل تو میم م فَكُلُوا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسم عَلَيْهِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ الْحِسَابِ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کون سی چیزیں حلال ہیں کہہ دو تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں اور جن شکارے جانوروں کو تم نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق سکھا سکھا کر شکار کے لیے سدھا لیا ہو وہ جس جانور کو شکار کر کے تمہارے لیے روک رکھیں اس میں سے تم کھا سکتے ہو اور اس پر اللہ کا نام لیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو اللہ جلد حساب لینے والا ہے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 وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ آج تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں اور جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی ان کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے نیز مومنوں میں سے پاک دامن عورتیں بھی اور ان لوگوں میں سے پاک دامن عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی جبکہ تم نے ان کو نکاح کی حفاظت میں لانے کے لیے ان کے مہر دے دیے ہوں نہ تو بغیر نکاح کے صرف ہوس نکالنا مقصود ہو اور نہ خفیہ آشنائی پیدا کرنا اور جو شخص ایمان سے انکار کرے اس کا سارا کیا دھرا غارت ہو جائے گا اور آخرت میں اس کا شمار خسارہ اٹھانے والوں میں ہوگا یا ایوہا الذین آمنو اذا قمتم الى الصلاة فاغسلو جوہکم و ایدیہکم الى المرافق صحب روسیم و ارجل کم الین و ان کم تم جنوب فرو وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ النِّدَاء قَالَ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَفَافَ اللَّهُ عَنكُمْ وَهُوَ او مست منی سو فت مت نمو دوں پوئبی کم ائی کیوری داہل ج من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم من نعمته عليكم ولكن يريد ليطهركم وليتم من نعمته عليكم لعلكم اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہرے اور کوہنیوں تک اپنے ہاتھ دھو لو اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں بھی ٹخنوں تک دھو لیا کرو اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو سارے جسم کو غسل کے ذریعے خوب اچھی طرح پاک کرو اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت کر کے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے جسمانی ملاپ کیا ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کرو اور اپنے چہروں اور ہاتھوں کا اس مٹی سے مزہ کر لو اللہ تم پر کوئی تنگی مسلط کرنا نہیں چاہتا لیکن یہ چاہتا ہے کہ تم کو پاک صاف کرے اور یہ کہ تم پر اپنی نعمت تمام کر دے تاکہ تم شکر گزار بنو نعمت اللہ, علیکم اللہ نے تم پر جو انعام فرمایا ہے اسے اور اس عہد کو یاد رکھو جو اس نے تم سے لیا تھا جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے اللہ کے احکام کو اچھی طرح سن لیا ہے اور اطاعت قبول کر لی ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو اللہ یقیناً سینوں کے بھید سے پوری طرح باخبر ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوهُ اِعْدِلُوهُ وَأَقْرَبُ لِلْتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اے ايمان والو ایسے بن جاؤ کہ اللہ کے احکام کی پابندی کے لیے ہر وقت تیار رہو اور انصاف کی گواہی دینے والے ہو اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم نا انصافی کرو انصاف سے کام لو یہی طریقہ تقوی سے قریب تر ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو اللہ یقیناً تمہارے تمام کاموں سے پوری طرح باخبر ہے وعد اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ آخرت میں ان کو مغفرت اور زبردست ثواب حاصل ہوگا والذین كفروا وكذبوا بآياتنا اولئک اصحاب الجحیم اور جن لوگوں نے کفر اپنایا اور ہماری نشانیوں کو جھٹلایا وہ دوزخ کے باسی ہیں یا ای الذين امنوا يذكرون نعمه الله عليكم اذ همم قوم اذ همم قوم ان يبسطوا اليكم ايديهم فكف ايديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون اے ایمان والو اللہ نے تم پر جو انعام فرمایا اس کو یاد کرو جب کچھ لوگوں نے ارادہ کیا تھا کہ تم پر دست درازی کریں تو اللہ نے تمہیں نقصان پہنچانے سے ان کے ہاتھ روک دیے اور اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ اللہ کا روب دل میں رکھتے ہوئے عمل کرو اور مومنوں کو صرف اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَابْعَثْنَا مِنْهُمُ اثنی عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ مر تم اللہ کردن ہس نوک فرم لوک فرم سی اتم ادھیل ن کم جن تجری حوار اور یقیناً اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا اور ہم نے ان میں سے بارہ نگران مقرر کیے تھے اور اللہ نے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم کی زکوۃ ادا کی میرے پیغمبروں پر ایمان لائے عزت سے ان کا ساتھ دیا اور اللہ کو اچھا قرض دیا تو یقین جانو کہ میں تمہاری برائیوں کا کفارہ کر دوں گا اور تمہیں ان باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی پھر اس کے بعد بھی تم میں سے جو شخص کفر اختیار کرے گا تو در حقیقت وہ سیدھی راہ سے بھٹک جائے گا وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَصْفَحْ ان اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ پھر یہ ان کی اہشکنی ہی تو تھے جس کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور کیا اور ان کے دلوں کو سخت بنا دیا وہ باتوں کو اپنے موقع محل سے ہٹا دیتے ہیں اور جس بات کی ان کو نصیحت کی گئی تھی اس کا ایک بڑا حصہ بھلا چکے ہیں اور ان میں سے کچھ لوگوں کو چھوڑ کر تمہیں آئے دن ان کی کسی نہ کسی خیانت کا پتہ چلتا رہتا ہے لہذا فی الحال انہیں معاف کر دو اور درگزر سے کام لو بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے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 وَسَوْفَ يُنبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا <يصنعون> اور جن لوگوں نے کہا تھا کہ ہم نسرانی ہیں ان سے بھی ہم نے عہد لیا تھا پھر جس چیز کی ان کو نصیحت کی گئی تھی اس کا ایک بڑا حصہ وہ بھی بھلا بیٹھے چنانچہ ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک کے لیے دشمنی اور بخس پیدا کر دیا اور اللہ انہیں انقریب بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کرتے رہے ہیں یا اہل الكتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الكتاب يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنتُم تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٌ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ أي أهل تمہارے پاس ہمارے یہ پیغمبر آ گئے ہیں جو کتاب یعنی تو اور انجیل کی بہت سی ان باتوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں جو تم چھپایا کرتے ہو اور بہت سی باتوں سے درگزر کر جاتے ہیں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشنی آئی ہے اور ایک ایسی کتاب جو حق کو واضح کر دینے والی ہے دی منی تبانو سوبسل یہ دی منی تباری جو نو سو بولسل می ویو خِجو مین بھیم الى صراط جس کے ذریعے اللہ ان لوگوں کو سلامتی کی راہیں دکھاتا ہے جو اس کی خوشنودی کے طالب ہیں اور انہیں اپنے حکم سے اندھیریوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے اور انہیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرماتا ہے لقد إن الله هو المسيح بن مريم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 اللہ کلین قدی جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے وہ یقیناً کافر ہو گئے ہیں اے نبی ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ مسیح ابن مریم کو اور ان کی ماں کو اور زمین میں جتنے لوگ ہیں ان سب کو ہلاک کرنا چاہے تو کون ہے جو اللہ کے مقابلے میں کچھ کرنے کی ذرا بھی طاقت رکھتا ہو تمام آسمانوں اور زمین پر اور ان کے درمیان جو کچھ موجود ہے اس پر تنہا ملکیت اللہ ہی کی ہے وہ جو چیز چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اللہ ہر چیز پر پوری پوری قدرت رکھتا ہے و کاب کلفلیم کل بش من خلا خَلَقَ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما وعلیہ المصیر یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں ان سے کہو کہ پھر اللہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہیں سزا کیوں دیتا ہے نہیں بلکہ تم انہیں انسانوں کی طرح انسان ہو جو اس نے پیدا کیے ہیں وہ جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے آسمانوں اور زمین پر اور ان کے درمیان جو کچھ موجود ہے اس پر تنہا ملکیت اللہ ہی کی ہے اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے يا اهلا الكتاب قد جاكم رسولنا يبين لكم على فتره من الرسل ان تقولوا ان تقولوا ما جاء انا من بشير ولا نذير فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارے پیغمبر ایسے وقت دین کی وضاحت کرنے آئے ہیں جب پیغمبروں کی آمد رکی ہوئی تھی تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس نہ کوئی جنت کی خوشخبری دینے والا آیا نہ کوئی جہنم سے ڈرانے والا لو اب تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آ گیا ہے اور اللہ ہر بات پر پوری پوری قدرت رکھتا ہے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 وآتاكم ما لم يؤت احدا من العالمين اور اس وقت کا دھیان کرو جب موسا نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر نازل فرمائی ہے کہ اس نے تم میں نبی پیدا کیے تمہیں حکمران بنایا اور تمہیں وہ کچھ عطا کیا جو تم سے پہلے دنیا جہان کے کسی فرد کو عطا نہیں کیا تھا یا قوم دخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرین اے میرے قوم اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤں جو اللہ نے تمہارے واسطے لکھ دی ہے اور اپنی پشت کے بل پیچھے نہ لوٹو ورنا پلٹ کر نا مراد ہو جاؤ گے اولو یا موس ان فيها و لن د وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ وہ بولے اے موسیٰ اس ملک میں تو بڑے طاقتور لوگ رہتے ہیں اور جب تک وہ لوگ وہاں سے نکل نہ جائیں ہم ہرگز اس میں داخل نہیں ہوں گے ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو بے شک ہم اس میں داخل ہو جائیں گے غالب کلو ام تمنی جو لوگ خدا کا خوف رکھتے تھے ان میں سے دو مرد جن کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا تھا بول اٹھے کہ تم ان پر چڑھائی کر کے شہر کے دروازے میں گھس تو جاؤ جب گھس جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے اور اپنا بھروسہ صرف اللہ پر رکھو اگر تم واقعی صاحب ایمان ہو موس ان لن دد موفی ہضہب تو ابو کا فکلا ان کا دون وہ کہنے لگے اے موسا جب تک وہ لوگ اس ملک میں موجود ہیں ہم ہرگز ہرگز اس میں قدم نہیں رکھیں گے اگر ان سے لڑنا ہے تو بس تم اور تمہارا رب چلے جاؤ اور ان سے لڑو ہم تو یہی بیٹھے ہیں موسیٰ نے کہا اے میرے پروردگار سوائے میری اپنی جان کے اور میرے بھائی کے کوئی میرے قابو میں نہیں ہے اب آپ ہمارے اور ان نافرمان لوگوں کے درمیان الگ الگ فیصلہ کر دیجئے قال فَإِنَّهَا فا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ اَرْبَعِينَ سَنَتَن يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فلا تأس قوم الفاسقين اللہ نے کہا اچھا تو وہ سرزمین ان پر چالیس سال تک حرام کر دی گئی ہے یہ اس دوران زمین میں بھٹکتے پھریں گے تو اے موسا اب تم بھی ان نافرمان لوگوں پر ترس مت کھانا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 آدم کے دو بیٹوں کا واقعہ ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناؤ جب دونوں نے ایک ایک قربانی پیش کی تھی اور ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی اس دوسرے نے پہلے سے کہا کہ میں تجھے قتل کر ڈالوں گا پہلے نے کہا کہ اللہ تو ان لوگوں سے قربانی قبول کرتا ہے جو متقی ہوں انا بس اب تلئی کلبی بس اکوتلکاف الله رب المی اگر تم نے مجھے قتل کرنے کو اپنا ہاتھ بڑھایا تب بھی میں تمہیں قتل کرنے کو اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں انتخن وزل کا جزا میں تو یہ چاہتا ہوں کہ انجام کار تم اپنے اور میرے دونوں کے گناہ میں پکڑے جاؤں اور دو میں شامل ہو اور یہی ظالموں کی سزا ہے آخر کار اس کے نفس نے اس کو اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر لیا چنانچہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا نام مرادوں میں شامل ہو گیا اب صلاح غربئی اب حسفل اور فیو مثل هذا مسلح فواری سوت عقی فَأَصْبَحَ مِنَ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے یہ دیکھ کر وہ بولا ہائے افسوس کیا میں اس کو جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا اس طرح بعد میں وہ بڑا شرمندہ ہوا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 اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کو یہ فرمان لکھ دیا تھا کہ جو کوئی کسی کو قتل کرے جبکہ یہ قتل نہ کسی اور جان کا بدلہ لینے کے لئے ہو اور نہ کسی کے زمین میں فساد پھیلانے کی وجہ سے ہو تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا اور جو شخص کسی کی جان بچا لے تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کی جان بچا لی اور واقعہ یہ ہے کہ ہمارے پیغمبر ان کے پاس کھلی کھلی ہدایت لے کر آئے مگر اس کے بعد بھی ان میں سے بہت سے لوگ زمین میں زیادتیاں ہی کرتے رہے ہیں انما جزاء الارض فسادا ان اَن يُقَتَّلُوا اَوْ يُصَلَّبُوا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ اَوْ يُنفَوْ مِنَ الْأَرْضِ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کرتے اور زمین میں فساد مچاتے پھرتے ہیں ان کی سزا یہی ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے یا سولی پر چڑھا دیا جائے یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالے جائیں یا انہیں زمین سے دور کر دیا جائے یہ تو دنیا میں ان کی رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے زبردست عذاب ہے اللہ تب قبل أن عليهم فعلموا فعلموا أن الله غفور ہاں وہ لوگ اس سے مستثنا ہیں جو تمہارے ان کو قابو میں لانے سے پہلے ہی توبہ کر لیں ایسی صورت میں یہ جان رکھو کہ اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے یادین اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو اور اس کے راستے میں جہاد کرو امید ہے کہ تمہیں فلاح حاصل ہوگی ان مَا تُقُبِّلَ وَلَهُمْ عَذَابٌ <أَلِيمٌ> یقین رکھو کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے اگر زمین میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب ان کے پاس ہوں اور اتنی ہی اور بھی ہوں تاکہ وہ قیامت کے دن کے عذاب سے بچنے کے لیے وہ سب فدیہ میں پیش کر دیں تب بھی ان کی یہ پیشکش قبول نہیں کی جائے گی اور ان کو دردناک عذاب ہوگا یریدون ان یخرجوا من النار وما ہم بخارجین منها ولہم عذاب مقیم وہ چاہیں گے کہ آگ سے نکل جائیں حالانکہ وہ اس سے نکلنے والے نہیں ہیں اور ان کو ایسا عذاب ہوگا جو قائم رہے گا ساری کو ساری کوزن اور جو مرد چوری کرے اور جو عورت چوری کرے دونوں کے ہاتھ کاٹ دو تاکہ ان کو اپنے کیے کا بدلہ ملے اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا ہو اور اللہ صاحب اقتدار بھی ہے صاحب حکمت بھی فمن تاب من بعد ظلم واصلح فان الله يتوب عليه ان الله غفور رحیم پھر جو شخص اپنی ظالمانہ کاروائی سے توبہ کر لے اور معاملات درست کر لے تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لے گا بے شک اللہ تعالی بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے ألم لو ملکی وزب کیا تم نہیں جانتے کہ آسمانوں اور زمین کی حکمرانی صرف اللہ کے پاس ہے وہ جس کو چاہے عذاب دے اور جس کو چاہے بخش دے اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے یا ایوہا الرسول لا يحزنک الذین يسارعون فی الكفر من الذین قالو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 اولائکہ الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم لہم في الدنیا خزی و لہم فی الآخرة عذاب عظیم اے پیغمبر جو لوگ کفر میں بڑی تیزی دکھا رہے ہیں وہ تمہیں غم میں مبتلا نہ کریں یعنی ایک تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے زبان سے تو کہہ دیا ہے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں مگر ان کے دل ایمان نہیں لائے اور دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کھلے بندو یہودیت کا دین اختیار کر لیا ہے یہ لوگ جھوٹی باتیں کان لگا لگا کر سننے والے ہیں اور تمہاری باتیں ان لوگوں کی خاطر سنتے ہیں جو تمہارے پاس نہیں آئے جو اللہ کی کتاب کے الفاظ کا موقع محل طے ہو جانے کے بعد بھی ان میں تحریف کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو اس کو قبول کر لینا اور اگر یہ حکم نہ دیا جائے تو بچ کر رہنا اور جس شخص کو اللہ فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لے تو اسے اللہ سے بچانے کے لیے تمہارا کوئی زور ہرگز نہیں چل سکتا یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی نہ فرمانی کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں کو پاک کرنے کا ارادہ نہیں کیا ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور انہیں کے لیے آخرت میں زبردست عذاب ہے فرعی ابرو کیا سید یہ کان لگا لگا کر جھوٹی باتیں سننے والے جی بھر بھر کر حرام کھانے والے ہیں چناٹے اگر یہ تمہارے پاس آئیں تو چاہے ان کے درمیان فیصلہ کر دو اور چاہے ان سے منہ موڑ لو اگر تم ان سے منہ موڑ لو گے تو یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے اور اگر فیصلہ کرنا ہو تو انصاف سے فیصلہ کرو یقینا اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ وكيف يحكمونك وعندهم التوراۃ فيها حکم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما بالمؤمنين اور یہ کیسے تم سے فیصلہ لینا چاہتے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا فیصلہ درج ہے پھر اس کے بعد فیصلے سے منہ بھی پھر لیتے ہیں دراصل یہ ایمان والے نہیں ہیں التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا یو نوب وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا سْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءً فَلَا تَخْشَوُوا النَّاسَ وَخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا ومن لم يحكم بما انزل هم الكافرون بے شک ہم نے تو رات نازل کی تھی جس میں ہدایت تھی اور نور تھا تمام نبی جو اللہ تعالی کے فرما بردار تھے اسی کے مطابق یہودیوں کے معاملات کا فیصلہ کرتے تھے اور تمام اللہ والے اور علماء بھی اسی پر عمل کرتے رہے کیونکہ ان کو اللہ کی کتاب کا محافظ بنایا گیا تھا اور وہ اس کے گواہ تھے لہذا اے یہودیو تم لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو اور تھوڑی سی قیمت لینے کی خاطر میری آیتوں کا سودا نہ کیا کرو اور جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ لوگ کافر ہیں وہ کتب نئی انفسی وائن بل آئی نیول آف بل آفیول اول نبل اون سن بس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 ناک کے بدلے ناک کان کے بدلے کان دانت کے بدلے دانت اور زخموں کا بھی اسی طرح بدلہ لیا جائے ہاں جو شخص اس بدلے کو معاف کر دے تو یہ اس کے لئے گناہوں کا کفارا ہو جائے گا اور جو لوگ اللہ کے نازل کی ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ لوگ ظالم ہیں بِعِسَ بِنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاتِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًا وَنُورٌ ومصدقا, وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاتِ وَهُدًا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ اور ہم نے ان پیغمبروں کے بعد عیسی مریم کو اپنے سے پہلے کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والا بنا کر بھیجا اور ہم نے ان کو انجیل عطا کی جس میں ہدایت تھی اور نور تھا اور جو اپنے سے پہلے کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والی اور متقیوں کے لیے سراپا ہدایت و نصیحت بن کر آئی تھی بیم ز فی واحف کہ اور انجیل والوں کو چاہیے کہ اللہ نے اس میں جو کچھ نازل کیا ہے اس کے مطابق فیصلہ کریں اور جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ لوگ فاسق ہیں وئی کل کی تبدیلی فہ کم بین ال وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا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 اور اے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم پر بھی حق پر مشتمل کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان کی نگہبان ہے لہذا ان لوگوں کے درمیان اسے حکم کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے اور جو حق بات تمہارے پاس آ گئی ہے اسے چھوڑ کر ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو تم میں سے ہر ایک امت کے لیے ہم نے ایک الگ شریعت اور طریقہ مقرر کیا ہے اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک امت بنا دیتا لیکن الگ شریعتیں اس لیے دیں تاکہ جو کچھ اس نے تمہیں دیا ہے اس میں تمہیں آزمائے لہذا نیکیوں کیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے اس وقت وہ تمہیں وہ باتیں بتائے گا جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے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 فعم النَّاسِ لَفَاسِقُونَ اور ہم حکم دیتے ہیں کہ تم ان لوگوں کے درمیان اسی حکم کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے اور ان کی خواہشات کی نہ کرو اور ان کی اس بات سے بچ کر رہو کہ وہ تمہیں فتنے میں ڈال کر کسی ایسے حکم سے ہٹا دیں جو اللہ نے تم پر نازل کیا ہو اس پر اگر وہ منہ مو موڑیں تو جان رکھو کہ اللہ نے ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے ان کو مصیبت میں مبتلا کرنے کا ارادہ کر رکھا ہے اور ان لوگوں میں سے بہت سے فاسق ہیں فحكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون بھلا کیا یہ جاہلیت کا فیصلہ حاصل کرنا چاہتے ہیں حالانکہ جو لوگ یقین رکھتے ہوں ان کے لیے اللہ سے اچھا فیصلہ کرنے والا کون ہو سکتا ہے اُہل امنو تت سولی بہ اؤلت ولہ منهم اے ایمان والو یہودیوں اور نصرانیوں کو یاروں مددگار نہ بناؤ یہ خود ہی ایک دوسرے کے یاروں مددگار ہیں اور تم میں سے جو شخص ان کی دوستی کا دم بھرے گا تو پھر وہ انہی میں سے ہوگا یقیناً اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا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 سوفیسی <نَادِمِين> چنانچہ جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا روگ ہے تم انہیں دیکھتے ہو کہ وہ لپک لپک کر ان میں گھستے ہیں کہتے ہیں ہمیں ڈر ہے کہ ہم پر کوئی مصیبت کا چکر آ پڑے گا لیکن کچھ بعید نہیں کہ اللہ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کر دے اور اس وقت یہ لوگ اس بات پر پشتائیں جو انہوں نے اپنے دلوں میں چھپا رکھی تھی حبطت اعمالهم فأصبحوا خاسرين اور اس وقت ایمان والے ایک دوسرے سے کہیں گے کہ کیا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے بڑے زور و شور سے اللہ کی قسمیں کھائی تھیں کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں ان کے اعمال غارت ہو گئے اور وہ نامراد ہو کر رہے یا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن مین فسوف چلو بک بقوم فسوف چل بک بقوم يحبهم نو ادیل على المؤمنين علتی ناللین عزتی نالل کفری نوج ہوں فی سب یوجون فی سب لا پو مت ان پبلتی نئی واللہ واسع اے ایمان والو اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا تو اللہ ایسے لوگ پیدا کر دے گا جن سے وہ محبت کرتا ہوگا اور وہ اس سے محبت کرتے ہوں گے جو مومنوں کے لیے نرم اور کافروں کے لیے سخت ہوں گے اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے یہ اللہ کا فضل ہے جو وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اور اللہ بڑی وسعت والا بڑے علم والا ہے رسول مسلمانوں تمہارے یاروں مددگار تو اللہ اس کے رسول اور وہ ایمان والے ہیں جو اس طرح نماز قائم کرتے اور زکات ادا کرتے ہیں کہ وہ دل سے اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہوتے ہیں وَمَنْ يَتَوَلَّ الله وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اور ایمان والوں کو دوست بنائے تو وہ اللہ کی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے اور اللہ کی جماعت ہی غلبہ پانے والی ہے لا من تقی الدین تخین کم ہوتا مِنَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ اے ایمان والو جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایسے لوگوں کو جنہوں نے تمہارے دین کو مزاق اور کھیل بنا رکھا ہے اور کافروں کو یارو مددگار نہ بناؤ اور اگر تم واقعی صاحب ایمان ہو تو اللہ سے ڈرتے رہو وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ اور جب تم نماز کے لئے لوگوں کو پکارتے ہو تو وہ اس پکار کو مزاق اور کھیل کا نشانہ بناتے ہیں یہ سب حرکتیں اس وجہ سے ہیں کہ ان لوگوں کو عقل نہیں ہے قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا إِلَّا منسوک من تم ان سے کہو کہ اے اہل کتاب تمہیں اس کے سوا ہماری کون سی بات بری لگتی ہے کہ ہم اللہ پر اور جو کلام ہم پر اتارا گیا اس پر اور جو پہلے اتارا گیا تھا اس پر ایمان لے آئے ہیں جبکہ تم میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں فرمان ہیں کل ہل ان کو مسو بت دما مل لعنه وغضب منهم وَعَبَدَ ملکی ری رو با شرک بلوان سو اسبیر اے پیغمبر ان سے کہو کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ جس بات کو تم برا سمجھ رہے ہو اس سے زیادہ برے انجام والے کون ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے پھٹکار ڈالی جن پر اپنا غزب نازل کیا جن میں سے لوگوں کو بندر اور سور بنایا اور جنہوں نے شیطان کی پرستش کی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ بھی بدترین ہے اور وہ سیدھے راستے سے بھی بہت بھٹکے ہوئے ہیں أَعْلَمُ بِمَا کال يَكْتُمُونَ اور جب یہ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں حالانکہ یہ کفر لے کر ہی آئے تھے اور اسی کفر کو لے کر باہر نکلے ہیں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ یہ کیا کچھ چھپاتے رہے ہیں اور ان میں سے بہت سو کو تم دیکھو گے کہ وہ گناہ ظلم اور حرام خوری میں لبک لبک کر آگے بڑھتے ہیں سچ تو یہ ہے کہ جو حرکتیں یہ کرتے ہیں وہ نہایت بری ہیں ان کے مشائق اور علماء ان کو گناہ کی باتیں کہنے اور حرام کھانے سے آخر کیوں منع نہیں کرتے حقیقت یہ ہے کہ ان کا یہ طرز عمل نہایت برا ہے ول جی دن کسی ہوں اِلیک میرا نو فر ول کو بینا گل بگو میا ب اور یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں ہاتھ تو خود ان کے بندے ہوئے ہیں اور جو بات انہوں نے کہی ہے اس کی وجہ سے ان پر لانت الگ پڑی ہے ورنہ اللہ کے دونوں ہاتھ پوری طرح کشادہ ہیں وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے اور اے پیغمبر جو وہی تم پر نازل کی گئی ہے وہ ان میں سے بہت سو کی سرکشی اور کفر میں مزید اضافہ کر کے رہے گی اور ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک کے لیے عداوت اور بغض پیدا کر دیا ہے جب کبھی یہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اس کو بجھا دیتا ہے اور یہ زمین میں فساد مچاتے پھرتے ہیں جبکہ اللہ فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْ لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ جَنَّاتِ <النعیم> اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے اور تقوا اختیار کرتے تو ہم ضرور ان کی برائیاں معاف کر دیتے اور انہیں ضرور آرام و راحت کے باغات میں داخل کرتے ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم ال من فوقهم ومن تحت ارجلهم منهم امة مقتصدة وَكَثِيرٌ ساء ما اور اگر وہ تورات اور انجیل اور جو کتاب اب ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے بھیجی گئی ہے اس کی ٹھیک ٹھیک پابندی کرتے تو وہ اپنے اوپر اور اپنے پاؤں کے نیچے ہر طرف سے اللہ کا رزق کھاتے اگرچہ ان میں ایک جماعت راہ راس پر چلنے والی بھی ہے مگر ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہی ہیں کہ ان کے اعمال خراب ہیں دن کو فری اے رسول جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی تبلیغ کرو اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم نے اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا اور اللہ تمہیں لوگوں کی سازشوں سے بچائے گا یقین رکھو کہ اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا الی للکی تلس تم مل شی ام ہت تی مت رت تی مت ریل و میل فلط ملک کہہ دو کہ اے اہل کتاب جب تک تم تورات اور انجیل پر اور جو کتاب تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس اب بھیجی گئی ہے اس کی پوری پابندی نہیں کرو گے تمہاری کوئی بنیاد نہیں ہوگی جس پر تم کھڑے ہو سکو اور اے رسول جو وہی تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کی گئی ہے وہ ان میں سے بہت سو کی سرکشی اور کفر میں مزید اضافہ کر کے رہے گی لہذا تم ان کافر لوگوں پر افسوس مت کرنا ین امنوین امن بلال <يحزنون> حق تو یہ ہے کہ جو لوگ بھی خواہ وہ مسلمان ہو یا یہودی یا سابی یا نسرانی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے اسروسل کُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَا أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ہم نے بنو اسرائیل سے اہد لیا تھا اور ان کے پاس رسول بھیجے تھے جب کوئی رسول ان کے پاس کوئی ایسی بات لے کر آتا جس کو ان کا دل نہیں چاہتا تھا تو کچھ رسولوں کو انہوں نے جھٹلایا اور کچھ کو قتل کرتے رہے وَحَسِبُوا أَن لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُوا فَعَمُوا وَصَمُوا ثُمَّ تَابَ الله عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ بصیر بس بیمایا اور وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ کوئی پکڑ نہیں ہوگی اس لیے اندھے بہرے بن گئے پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی تو ان میں سے بہت سے پھر اندھے بہرے بن گئے اور اللہ ان کے تمام اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے ل قدردین کالو انمسی حرم وکال مسیحبنی اسر عل بلاح ربی وب کم مئیق بل پم واہلین وہ لوگ یقین کافر ہو چکے ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے حالانکہ مسیح نے تو یہ کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار یقین جانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے اللہ نے اس کے لیے جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور جو لوگ یہ ظلم کرتے ہیں ان کو کسی قسم کے یارو مددگار میسر نہیں آئیں گے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ وَإِن لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ وہ لوگ بھی یقیناً کافر ہو چکے ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ تین میں کا تیسرا ہے حالانکہ اے خدا کے سوا کوئی خدا نہیں ہے اور اگر یہ لوگ اپنی اس باز سے باز نہ آئے تو ان میں سے جن لوگوں نے ایسے کفر کا ارتکاب کیا ہے ان کو دردناک عذاب پکڑ کر رہے گا افلا غفور کیا پھر بھی یہ لوگ معافی کے لیے اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے اور اس سے مغفرت نہیں مانگیں گے حالانکہ اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے مل مسیح بنو مر وسول قبل وَأُمُّهُ مو صدیقہ تم کیا نت او سن بہین الحم اللہ یا سم أنا مسیح ابن مریم تو ایک رسول تھے اس سے زیادہ کچھ نہیں ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں اور ان کی ماں صدیقہ تھیں یہ دونوں کھانا کھاتے تھے دیکھو ہم ان کے سامنے کس طرح کھول کھول کر نشانیاں واضح کر رہے ہیں پھر یہ بھی دیکھو کہ ان کو آندھے منہ کہاں لے جایا جا رہا ہے قل من دون ما لا يملك لكم ولا هو اے پیغمبر ان سے کہو کہ کیا تم اللہ کے سوا ایسی مخلوق کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں نہ کوئی نقصان پہنچانے کی طاقت رکھتی ہے اور نہ فائدہ پہنچانے کی جبکہ اللہ ہر بات کو سننے والا ہر چیز کو جاننے والا ہے قُلْ يا أَهْلَ الكتاب لا في دينكم غير الحق وَلَا لا تولم گرل شتی تبھیوں کو بولوں می کبھی رو سَوَاءِ السَّبِيلِ اور ان سے یہ بھی کہو کہ اے اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو اور ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو جو پہلے خود بھی گمراہ ہوئے بہت سے دوسروں کو بھی گمراہ کیا اور سیدھے راستے سے بھٹک گئے اسرو بنو اسرائیل کے جو لوگ کافر ہوئے ان پر داؤد اور عیسی ابن مریم کی زبان سے لانت بھیجی گئی تھی یہ سب اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی فرمانی کی تھی اور وہ حد سے گزر جایا کرتے تھے فالو لبی سما کی فالو وہ جس بدی کا ارتکاب کیا کرتے تھے اس سے ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے حقیقت یہ ہے کہ ان کا طرز عمل نہایت برا تھا تكثيررا مننهُ يتو الذينا كفون ل بق سما قدمت ل آفصُہ صخط الله عليهم وف العذاابم خالدون تم ان میں سے بہت سوں کو دیکھتے ہو کہ انہوں نے بُوت پرست کافروں کو اپنا دوست بنایا ہوا ہے یقنا۔ جو کچھ انہوں نے اپنے حق میں اپنے آگے بھیج رکھا ہے وہ بہت برا ہے کیونکہ ان کی وجہ سے اللہ ان سے ناراض ہو گیا ہے اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمَ اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاء كثيرا منهم فاسقون اگر یہ لوگ اللہ پر اور نبی پر اور جو کلام ان پر نازل ہوا ہے اس پر ایمان رکھتے تو ان بت پرستوں کو دوست نہ بناتے لیکن بات یہ ہے کہ ان میں زیادہ تعداد ان کی ہے جو نافرمان ہیں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 ذلك بأن منهم وأنهم لا يستكبرون تم یہ بات ضرور محسوس کر لوگے کہ مسلمانوں سے سب سے سخت دشمنی رکھنے والے ایک تو یہودی ہیں اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو کھل کر شرک کرتے ہیں اور تم یہ بات بھی ضرور محسوس کر لوگے کہ غیر مسلموں میں مسلمانوں سے دوستی میں قریب تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نسرانی کہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں بہت سے علم دوست عالم اور بہت سے تارک و دنیا درویش ہیں نیز یہ وجہ بھی ہے کہ وہ تکبر نہیں کرتے وَإذا سمعوا ہم تف دن بنا فخشی اور جب یہ لوگ وہ کلام سنتے ہیں جو رسول پر نازل ہوا ہے تو چونکہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہوتا ہے اس لیے تم ان کی آنکھوں کو دیکھو گے کہ وہ آنسوں سے بہ رہی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے ہیں لہذا گواہی دینے والوں کے ساتھ ہمارا نام بھی لکھ لیجئے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 اور پھر یہ توقع بھی رکھیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں میں شمار کرے گا جنتی تجری الدین چنانچہ ان کے اس قول کی وجہ سے اللہ ان کو وہ باغات دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے یہی نیکی کرنے والوں کا صلاح ہے کفروا اصحاب اور جن لوگوں نے کفر اپنایا ہے اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے وہ دوزخ والے لوگ ہیں اے ایمان والو اللہ نے تمہارے لیے جو پاکیزہ چیزیں حلال کی ہیں ان کو حرام قرار نہ دو اور حد سے تجاوز نہ کرو یقین جانو کہ اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اور اللہ نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے حلال پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور جس اللہ پر تم ایمان رکھتے ہو اس سے ڈرتے رہو لا يُآخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُآخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانِ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 كذلك يبين اللہ, لكم آياته لكم اللہ تمہاری لغ قسموں پر تمہاری پکڑ نہیں کرے گا لیکن جو قسمیں تم نے پختگی کے ساتھ کھائی ہوں ان پر تمہاری پکڑ کرے گا چنانچہ اس کا کفارہ یہ ہے کہ دس مسکینوں کو وہ اوسط درجے کا کھانا کھلاؤ جو تم اپنے گھر والوں کو کھلایا کرتے ہو یا ان کو کپڑے دو یا ایک غلام کو آزاد کرو ہاں اگر کسی کے پاس ان چیزوں میں سے کچھ نہ ہو تو وہ تین دن روزے رکھے یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم نے کوئی قسم کھالی ہو اور اسے توڑ دیا ہو اور اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو اسی طرح اللہ اپنی آیتیں کھول کھول کر تمہارے سامنے واضح کرتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو أيها الذين آمنوا انما الخمر دین ا والازلام رجس من عمل مل رجس من عمل فج فاجتنبوه لعلكم تفلحون اے ایمان والو شراب جوا بتوں کے تھان اور جوئے کے تیر یہ سب ناپاک شیطانی کام ہیں لہذا ان سے بچو تاکہ تمہیں فلا حاصل ہو انما يريد وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بخص کے بیچ ڈال دے اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روک دے اب بتاؤ کہ کیا تم ان چیزوں سے باز آ جاؤ گے فی الحی تم فعلم رسولی نلبلا اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور نافرمانی فرمانی سے بچتے رہو اور اگر تم اس حکم سے منہ مو موڑو گے تو جان رکھو کہ ہمارے رسول پر صرف یہ ذمہ داری ہے کہ وہ صاف صاف طریقے سے اللہ کے حکم کی تبلیغ کر دیں لین امنو عمل فالحت فیم پت کوں امنو عمل سم مت کمنو سم مت کوںس نولہ ہوبل محسنی جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور نیکی پر کار بند رہے ہیں انہوں نے پہلے جو کچھ کھایا پیا ہے اس کی وجہ سے ان پر کوئی گناہ نہیں ہے بشرطے کہ وہ آئندہ ان گناہوں سے بچتے رہیں اور ایمان رکھیں اور نیک عمل کرتے رہیں پھر جن چیزوں سے آئندہ روکا جائے ان سے بچا کریں اور ایمان پر قائم رہیں اور اس کے بعد بھی تقوی اور احسان کو اپنائیں اللہ احسان پر عمل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے یا منو ل کم اللہ بشین فیری تنالو کم تنا لموری میں ہوں کم لمح میں خاف ہوں بلغیب فمن اعتدى بعد ذلك عذابٌ اے ایمان والو اللہ تمہیں شکار کے کچھ جانوروں کے ذریعے ضرور آزمائے گا جو تمہارے ہاتھوں اور تمہارے نیزوں کی زد میں آ جائیں گے تاکہ وہ یہ جان لے کہ کون ہے جو اسے دیکھے بغیر بھی اس سے ڈرتا ہے پھر جو شخص اس کے بعد بھی حد سے تجاوز کرے گا وہ دردناک سزا کا مستحق ہوگا یا منول تم ت مجز اِس متل مح کم بھل کدی ہالی الكعبة او کے طعام پکین او آدر ليذوق پل امری عفا الله عما سلف امنا دف یقین اللہ عزی زوں ت اے ایمان والو جب تم احرام کے حالت میں ہو تو کسی شکار کو قتل نہ کرو اور اگر تم میں سے کوئی اسے جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کا بدلہ دینا واجب ہوگا جس کا طریقہ یہ ہوگا کہ جو جانور اس نے قتل کیا ہے اس جانور کے برابر چوپایوں میں سے کسی جانور کو جس کا فیصلہ تم میں سے دو دیانتدار تجربہ کار آدمی کریں گے کعبہ پہنچا کر قربان کیا جائے یا اس کی قیمت کا کفارہ مسکینوں کو کھانا کھلا کر ادا کیا جائے یا اس کے برابر روزے رکھے جائیں تاکہ وہ شخص اپنے کیے کا بدلہ چکھے پہلے جو کچھ ہو چکا اللہ نے اسے معاف کر دیا اور جو شخص دوبارہ ایسا کرے گا تو اللہ اس سے بدلہ لے گا اور اللہ اقتدار اور انتقام کا مالک ہے بحری مت الکم علی سیا وی ملئی کم سوئی دل بری ماہی لئی ترو تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے تاکہ وہ تمہارے لیے اور قافلوں کے لیے فائدہ اٹھانے کا ذریعہ بنے لیکن جب تک تم حالت احرام میں ہو تم پر خشکی کا شکار حرام کر دیا گیا ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو جس کی طرف تم سب کو جمع کر کے لے جایا جائے گا جل لاحل کیا بتل بےتل حرام کیا مل شرح حرام ولح ذالک لتعلموا ان الله یعلم ما في السماوات و ما في الارض و ان الله بكل شیء علیم اللہ نے کعبے کو جو بڑی حرمت والا گھر ہے لوگوں کے لئے قیام امن کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ نیز حرمت والے مہینے نظرانے کے جانوروں اور ان کے گلے میں پڑے ہوئے پٹوں کو بھی امن کا ذریعہ بنایا ہے یہ سب اس لیے تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے اور اللہ ہر بات سے پوری طرح باخبر ہے اللہ شدید العقاب و ان اللہ غفور رحیم یہ بات بھی جان رکھو کہ اللہ عذاب دینے میں سخت ہے اور یہ بھی کہ اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے ما علا الرسول اللہ اللہ واللہ یعلم ما تبدون وما رسول پر سوائے تبلیغ کرنے کے کوئی اور ذمہ داری نہیں ہے اور جو کچھ تم کھلے بندوں کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو اللہ ان سب باتوں کو جانتا ہے اللَّهَ يَا بول الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اے رسول لوگوں سے کہہ دو کہ ناپاک اور پاکیزہ چیزیں برابر نہیں ہوتی چاہے تمہیں ناپاک چیزوں کی کسرت اچھی لگتی ہو لہذا اے عقل والو اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو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 ایسی چیزوں کے بارے میں سوالات نہ کیا کرو جو اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں اور اگر تم ان کے بارے میں ایسے وقت سوالات کرو گے جب قرآن نازل کیا جا رہا ہو تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں گی البتہ اللہ نے پچھلی باتیں معاف کر دی ہیں اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا بردبار ہے قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ تم سے پہلے ایک قوم نے اس قسم کے سوالات کیے تھے پھر ان کے جو جوابات دیئے گئے ان سے منکر ہو گئے م جہ میم بہیروتی اللہ نے کسی جانور کو نہ بحیرہ بنانا طے کیا ہے نہ سائبہ، نہ وسیلہ اور نہ حامی لیکن جن لوگوں نے کفر اپنایا ہوا ہے وہ اللہ پر جھوٹ بانتے ہیں اور ان میں سے اکثر لوگوں کو صحیح سمجھ نہیں ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوُ إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کلام نازل کیا ہے اس کی طرف اور رسول کی طرف آؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جس دین پر اپنے باپ دادوں کو پایا ہے ہمارے لیے وہی وہ کافی ہے بھلا اگر ان کے باپ دادے ایسے ہوں کہ نہ ان کے پاس کوئی علم ہو اور نہ کوئی ہدایت تو کیا پھر بھی یہ انہیں کے پیچھے چلتے رہیں گے انفسکم لا یضرکم من ضل اذا تم اے ایمان والو تم اپنی فکر کرو اگر تم صحیح راستے پر ہوگے تو جو لوگ گمراہ ہیں وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اللہ کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے اس وقت وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا عمل کرتے رہے ہو منوشح د تبین کم اد احد کم الم تین سو دل کم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 فَيَقْسِمَانَ بِاللَّهِ إِنَّ رَبَّتُهُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّمَا إِذًا لَّمِنَ الْآثِمِينَ أَيُّ إِيمَانٍ وَالُ جب تم میں سے کوئی مرنے کے قریب ہو تو وسیعت کرتے وقت آپس کے معاملات طے کرنے کے لیے گواہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ تم میں سے دو دیانتدار آدمی ہوں جو تمہاری وسیعت کے گواہ بنے یا اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو اور وہیں تمہیں موت کی مصیبت پیش آ جائے تو غیر یعنی غیر مسلموں میں سے دو شخص ہو جائیں پھر اگر تمہیں کوئی شک پڑ جائے تو ان دو گواہوں کو نماز کے بعد روک سکتے ہو اور وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم اس گواہی کے بدلے کوئی مالی فائدہ لینا نہیں چاہتے چاہے معاملہ ہمارے کسی رشتے دار ہی کا کیوں نہ ہو اور اللہ نے ہم پر جس گواہی کی ذمہ داری ڈالی ہے اس کو ہم نہیں چھپائیں گے ورنہ ہم گنہگاروں میں شمار ہوں گے اِنْ عُثِرَ عَلٰٓئِنَّهُمَا اسْتَحَقَّا اِثْمًا فَآخَرُونَ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا فَآخَرُونَ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِيْنَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْاَوْلِيَآءُ فَيُقْسِمَانِ بل إِنَّا مہادت لَّمِنَ الظَّالِمِينَ پھر بعد میں اگر یہ پتا چلے کہ انہوں نے جھوٹ بول کر اپنے اوپر گناہ کا بوجھ اٹھا لیا ہے تو ان لوگوں میں سے دو آدمی ان کی جگہ گواہی کے لیے کھڑے ہو جائیں جن کے خلاف ان پہلے دو آدمیوں نے گناہ اپنے سر لیا تھا اور وہ اللہ کی قسم کھائے کہ ہماری گواہی ان پہلے دو آدمیوں کی گواہی کے مقابلے میں زیادہ سچی ہے اور ہم نے اس گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کی ہے ورنہ ہم ظالموں میں شمار ہوں گے تُومِ الشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ اس بات کی زیادہ امید ہے کہ لوگ شروع ہی میں ٹھیک ٹھیک گواہی دیں یا اس بات سے ڈریں کہ جھوٹی گواہی کی صورت میں ان کی قسموں کے بعد لوٹا کر دوسری قسمیں لی جائیں گی جو ہماری تردید کر دیں گی اور اللہ سے ڈرو اور جو کچھ اس کی طرف سے کہا گیا ہے اسے قبول کرنے کی نیت سے سنو اللہ نہ فرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا وہ <سؤال> <سؤال> دن یاد کرو جب اللہ تمام رسولوں کو جمع کرے گا اور کہے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا وہ کہیں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں پوشیدہ باتوں کا تمام تر علم تو آپ ہی کے پاس ہے اذ قال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 عز کف تو بنی اسرو عل بل فَقَالَ فقول الدین کفرو فقول الدین کفروم انہوں انحصر یہ واقعہ اس دن ہوگا جب اللہ کہے گا اے عیسی ابن مریم میرا انعام یاد کرو جو میں نے تم پر اور تمہاری والدہ پر کیا تھا جب میں نے روح القدس کے ذریعے تمہاری مدد کی تھی تم لوگوں سے گہوارے میں بھی بات کرتے تھے اور بڑی عمر میں بھی اور جب میں نے تمہیں کتاب و حکمت اور تورات و انجیل کی تعلیم دی تھی اور جب تم میرے حکم سے گارا لے کر اس سے پرندے کی جیسے شکل بناتے تھے پھر اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ میرے حکم سے سچ مچ کا پرندہ بن جاتا تھا اور تم مادر ذات اندھے اور کوڑی کو میرے حکم سے اچھا کر دیتے تھے اور جب تم میرے حکم سے مردوں کو زندہ نکال کھڑا کرتے تھے اور جب میں نے بنی اسرائیل کو اس وقت تم سے دور رکھا جب تم ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے اور ان میں سے جو کافر تھے انہوں نے کہا تھا یہ کھلے جادو کے سوا کچھ نہیں تو من اوشہد ان آمِنُوا بِي قَالُوا آمَنَّا। قَالُوا آمَنَّا بِأَنَّنَا مسلمون جب میں نے حواریوں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ تو انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئے اور آپ گواہ رہیے کہ ہم فرما بردار ہیں اذ قال الحواریون يا قالت ان كنتم اور ان سے اس واقعے کا بھی ذکر سنو جب حواریوں نے کہا تھا کہ اے ایسا ابن مریم کیا آپ کا پروردگار ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک خوان اتارے عیسا نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو انو بن اندھی مین شہیدین انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ اس خوان سے کھانا کھائیں اور اس کے ذریعے ہمارے دل پوری طرح مطمئن ہو جائیں اور ہمیں پہلے سے زیادہ یقین کے ساتھ یہ معلوم ہو جائے کہ آپ نے ہم سے جو کچھ کہا ہے وہ سچ ہے اور ہم اس پر گواہی دینے والوں میں شامل ہو جائیں قال السماء تكون لنا عیدا تكون لنا نسم نئی دونوں چنانچے ایسا ابن مریم نے درخواست کی کہ یا اللہ ہم پر آسمان سے ایک خوان اتار دیجیے جو ہمارے لیے اور ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے ایک خوشی کا موقع بن جائے اور آپ کی طرف سے ایک نشانی ہو اور ہمیں یہ نعمت عطا فرما ہی دیجیے اور آپ سب سے بہتر عطا فرمانے والے ہیں قال اللہ انی علیکم فمن يكفر بَعْدُ منكم فإنني أعذبه, فإنني أُعَذِّبُهُ عَذَابًا سی أُعَذِّبُهُ أَحَدًا احدم الْعَالَمِينَ اللہ نے کہا کہ میں بے شک تم پر وہ خوان اتار دوں گا لیکن اس کے بعد تم میں سے جو شخص بھی کفر کرے گا اس کو میں ایسی سزا دوں گا جو دنیا جہان کے کسی بھی شخص کو نہیں دوں گا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 فقد علم اور اس وقت کا بھی ذکر سنو جب اللہ کہے گا کہ اے عیسائی نے مریم کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ دو معبود بناؤ وہ کہیں گے ہم تو آپ کی ذات کو شرک سے پاک سمجھتے ہیں میری مجال نہیں تھی کہ میں ایسی بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں اگر میں نے ایسا کہا ہوتا تو آپ کو یقیناً معلوم ہو جاتا آپ وہ باتیں جانتے ہیں جو میرے دل میں پوشیدہ ہیں اور میں آپ کی پوشیدہ باتوں کو نہیں جانتا یقیناً آپ کو تمام چھپی ہوئی باتوں کا پورا پورا علم ہے میں پل تل تنی الله اب ابی اور اب الم شہیدم میں دم تو فیم میں نے <شَهِيد> ان لوگوں سے اس کے سوا کوئی بات نہیں کہی جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا اور وہ یہ کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار اور جب تک میں ان کے درمیان موجود رہا میں ان کے حالات سے واقف رہا پھر جب آپ نے مجھے اٹھا لیا تو آپ خود ان کے نگراں تھے اور آپ ہر چیز کے گواہ ہیں انت وَإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم اگر آپ ان کو سزا دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں ہی اور اگر آپ انہیں معاف فرما دیں تو یقیناً آپ کا اقتدار بھی کامل ہے حکمت بھی کامل پاللہ ہاد ن ج دینو رب زل سوز اللہ اللہ کہے گا کہ یہ وہ دن ہے جس میں سچے لوگوں کو ان کا سچ فائدہ پہنچائے گا ان کے لیے وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں جن میں یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اللہ ان سے خوش ہے اور یہ اس سے خوش ہیں یہی بڑی زبردست کامیابی ہے عَلَى كُلِّ شَيْءٍ تمام آسمانوں اور زمین اور ان میں جو کچھ ہے اس سب کی بادشاہی